اللہ على محمد وعلى عل محمد کما على اللہ وعلى آل ابراہیم ولا علیم انمید المجی اللہ البارک على محمد وعلى عل محمد کمہ بارک طلٰ حميد والا سبحانك لا انحمید المجی سبحان کلائل ملان علامہ الانطل علی الحكيم. رب يشرح لي صدري وييسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 ملحوظ رکھنا چاہیے ان مہینوں میں کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو چینج جی آئے کہ آپس میں اور فتن وبا نہ کرو شرنگیزی نہ کرو اور ان کی حرمت کا احترام رکھو محرم کے مہینے کی مزید شرع حیثیت یہ ہے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 ساری اونٹنیاں اللہ کی مخلوق ہیں لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقت اللہ کہا قرآن نے یہ اللہ کی اونٹنی ہے تو یہ نسبت نسبت تشریف کہلاتی ہے ایک چیز کے شرف اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے تو محرم کے مہینے کو بھی شہر اللہ کہا گیا ہے حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں مگر اس کو خاص طور پر شاہ اللہ کہنا اس کی عظمت اور شرف کی دلیل ہے دوسری فضیلت اس حدیث میں یہ وارد ہے کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے افضل روضہ ہے یہ روضہ کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ سب احادیث میں وارد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محرم کی دس تاریخ کا روزہ پہلے فرض تھا پھر جب اللہ تعالی نے رمضان کے رود فرض قرار دے دیے تو محرم کی دس تاریخ کے رودے کی فرضیت منسوخ ہو گئی مگر اس روزے کا استحباب اور اس کی فضیلت اور اس کا مسنون ہونا یہ اب تک برقرار اور قائم ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک روزہ فرمایا کہ ان صنعت الما دیا یہ ایک روزہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے نبی علیہ السلام کی پوری حدیث یہ ہے رمضان و علا رمضان بصلا سیامر بس احتسب الماضیہ بسنت العطیہ بس محرم قال رمضان کے روزے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 نج اللہ حفیع بنی اسرائیل من فرعون و بقع کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو موسا علیہ السلام کی جماعت کو فرعون کی غلامی سے اور فرعون کے چنگل سے آزادی عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کے مقاصد ہیں وہ دو تھے ایک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 نحن احق و حق بھلا تمہارا موسا سے کیا تعلق ہے تعلق تو ہمارا ہے جس کی اساس توحید خالص اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اس کی علوحیت ہے تمہارا کیا واسطہ ہے اور تمہارا کیا تعلق ہے تمہارا کوئی تعلق نہیں دین میں تعلق کی اساس قومیت نہیں ہے تعلق کی اساس اللہ کا دین ہے اللہ کی توحید ہے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 بڑی ایک نفرت کے قابل قوم ہے بڑی مبہود اور حقیر قوم ہے ایسی قوم ہے کہ کسی مسئلے میں اس قوم سے یکچیتی کا اظہار اس قوم کا تشبہ اس قوم سے مماثلت جائز نہیں ہے جو قوم حقارت کے قابل ہو ٹھکرائے جانے کے قابل ہو فرمایا کہ بھائی دا مرر تم فضی قوہ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 بیشتر احادیث میں مضبور بھی ہے اور اسی کی نبی علیہ السلام نے تلسین فرمائی اور صحابہ کرام کے معمول سے یہ ثابت بھی ہے یہ ہے کل وہ شرعی حیثیت جو اس محرم کے مہینے کی ہے شیخ الاسلامتحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو شیطان دو قوموں کو گمراہی کی طرف آمادہ کرتا ہے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 جن کو شیطان اس مہینے کی آمد سے پوری طرح برگلاتا ہے باقی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ سن اکسٹھ ہجری میں دس محرم کو ایک سانحہ رونما ہوا جس میں نبی اللہ الاسلام کے نواسے کو ان کے خاندان کے بہت سے افراد کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہم اس سانحے کی اثاث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 ایک عظیم سعادت سے ہم گنار کی کیا تھا چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسن و حسین سیدہ شباب آہدن الجنہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ ہے یعنی جنت ہی ہونے کی نوید تو مل ہی گئی لیکن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے بڑا عظیم رتبہ اور مقام ہے اور میرے دوست اور بھائیوں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 صحابہ جانتے تھے یہ پیغمبر علیہ کے نواسے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور پیغمبر السلام ان سے محبت کرتے ہیں سارے صحابہ ان سے محبت کرتے تھے اور کسی امتحان میں نہ ڈالے گئے حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پیغمبل علیہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے مسجد میں آ اور پیغمب علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ ان نب نہیں سید وسف اللہ بہین طویف فطین میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ ربر عزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلاح کرا دے گا اس صلاح کا سارا کریڈٹ اور سارا جو صحرا ہے میرے اس بیٹے کے سر بندے گا اللہ اکبر صحابہ کرام اس حدیث کو سنتے ممبر پر سنتے ہیں سب نے سن لیا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 ڈیڑھ سال تھی باقی سب اس سے چھوٹے عمر میں فوت ہوئے صحابہ کرم جب یہ حدیث سنتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے ہر فرمان پر ایمان لاتے تھے یہ بات سمجھ گئے کہ یہ بیٹا طویل عمر ہوگا سرداری کے منصب پر فائد ہوگا اور دو گروہوں میں صلح کا سبب بنے گا مانا بڑا ہو کر فوت ہوگا اس بات پر صحابہ ایمان لے آئے تھے چنانچہ تالی تھجری کے بعد کے واقعات میں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 تھوڑا جھگڑا تھمک گیا اور اللہ رب العزت نے دو جماعت میں صلاح کرا دی اس میں حسن کا تنازل سارا کردار اسی چیز کا تھا کہ خود وہ ہٹ گئے مستعفی ہو گئے اور جناب امیر معاویہ کی عمارت کو قبول کر لیا اور ان کی خلافت کے تحت آ گئے اور یوں ایک جھگڑے کی جڑ ختم ہو گئی اور فساد کا خاتمہ ہو گیا دو گروہوں میں صلح ہو گئی اور معاملہ پرسکون ہو گیا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 حسین رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی محبت کی فضا میں پروان چڑھے تھے صحابہ ان سے کیوں کسی اختلاف کا اظہار کرتے صحابہ ان سے کیوں مخالفت کرتے صحابہ اکرام حسن و حسین کے چہرے میں اللہ کے پیغمبر کی شبی دکھائی دیتی تھی ان کے چہروں میں اللہ کے پیغمبر نظر آتے تھے صحابہ تو ان کو ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے تھے مصرت احمد کی حدیث ہے ایک بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ جناب حسین کو اٹھا کر باہر لائے ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے ابو صدیق رضی ردیلان ہو حسین کو اٹھا لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں کہ شبی ہم بن نبی ولی س شبی ہم ب علی شبی ہم بن نبی ولی س شبی ہم کہ یہ بیٹا تو نبی کے مشابہ ہے علی کے مشابہ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کا چہرہ ان دو بچوں کے چہروں میں نظر آتا تھا ان سے کیوں ان کی مخاسمت ہوتی بہت محبت ہوئی اور بڑی محبت کی فضا میں ان دونوں کو جو ہے وہ نشو نما ملے ظاہر یہ ہے رتبہ بڑا عظیم تھا لیکن کو آزمائش نہیں تھی حسن کی آزمائش ہو گئی چونکہ ہجری کے واقعات کے بعد انہوں نے سے امارتراد اختیار کر کے اور صبر کر کے اس آزمائش میں سرخرو اپنے آپ کو ثابت کر لیا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 اگر اس کے دین میں سختی ہو شدت ہو اس کا عقیدہ پہاڑ کی طرح ٹھوس ہو اور اس کا عمل انتہائی مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائشوں کو بڑھا دیتا ہے اسے خوب جن جوڑتا ہے اسے خوب آزماتا ہے تبھی تو اللہ پاک کا فرمان ہے ہم حسب منتھ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 یا اللہ تیری مدد کب آئے گی اللہ ان تم صبر کرو اللہ کی مدد قریب ہے ضرور یہ مدد آئے گی چنانچہ یہ تو انبیاء اور صالحین کا مقدر جن کو اللہ تعالیٰ نے جنلت میں برہم مقامات پر فائز کرنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں کی چکی میں پیستا ہے تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض لوگوں کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوتا ہے اور اللہ ربر عزت اس اونچے درجے میں پہنچانے کے لیے انہیں آزماتا ہے جھنجھوڑتا ہے تاکہ وہ اس آزمائش میں صبر کر کے درجات الا کو حاصل کر کر سکے اس بلند مقام کو سمیٹ سکے جو اللہ باغ نے تیار کر رکھا ہے یہ تو امبیا اور صالحین کا مقدر حسین رضی اللہ عنہ انہی صالحین میں سے ہیں بلکہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی آزمائش بھی ایک طبی امر تھا ایک دینی امر تھا حسین سے قبل ان کے والد علی رضی عنہ کو شہید نہیں کیا گیا علی سے پہلے عثمان خلی رضی کو شہید نہیں کیا گیا ان سے قبل آدھی دنیا کے فاتح امیر المنید عمر خطاب رضی النہ کو شہید نہیں کیا گیا ابر کے صدیق رضی ال سے قبل تھے انہیں یہ مقام شہادت کا حاصل نہیں ہوا لیکن وہ شہادت سے بھی اہم مقام پر فائز تھے صدیقیت کا مقام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 تو یہ آزمائشیں تو امر مقدر ہیں ایک طبی عمر ہے جو اشر قدر زیادہ اللہ کا قریبی ہوگا اللہ کا مغرب ہوگا اسی قدر وہ آزمائشوں کی چکی میں پیسا جائے گا یہ آزمائش بھی بڑے بڑے مشاہر کی طرح بڑے بڑے صالحین کی طرح جناب حسین پر آئی انہوں نے صبر کیا اور شہادت کے تمغے کو سینے سے سجا لیا ان کے لیے سعادت ہی سعادت اور خیر ہی خیر ان کو خیر حاصل ہو گئی اور ہم صدیوں سے رو رہے ہیں اور قیامت تک روتے رہیں گے سینہ کو بھی کرتے رہیں گے یہ امر تو سر اثر شریعت کے خلاف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شکل بداغ جو شخص صدمے میں اپنے رساروں کو پیٹے اپنے سینے کو چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ہماری امت سے خارج ہے تو وہ تو شہادت کا رتبہ حاصل کر کے اللہ کے مغرب ہو گئے اور ہم غیر شرعی امر کر کے اس امت سے خارج ہونے کی وحیدیں سنتے رہیں کہ جو شخص بھی مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے سینا پیٹے اپنا کرے باں چاک کرے جاہلیت کی پکارے پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہیں بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے انا بریون من میں نہ سا میں بری ہوں میں ناراض ہوں اس خاتون سے جو صدمے کے وقت اونچی آوازیں نکالیں مرثیہ خوانی کریں نوحا خوانی کریں اپنی زبان سے اونچی اونچی آوازیں نکالیں اور برہا لے سا جو ستنے کے وقت اپنا سر مونڈ دے اور بد شاک کا اس خاتون سے بھی بھری ہوں جو ستنے کے وقت اپنا گریباں چاخ کرے حالانکہ خاتونوں کا رونا ایک تبھی چیز ہے ان کو رونا بہت جلدی آتا ہے بہت روتی ہیں اور بہت ہی اپنی زبانیں کرتی ہیں مرد تو اس سے اس کے مقابلے میں صابر ہے جب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے بھری ہے جو روتی ہے نوع خالی کرتی ہے مرثیہ خالی کرتی ہے حالانکہ عورتوں کے دل نرم ہوتے ہیں تو اگر مرد روئیں گے مرثیہ خالی کریں گے اور اپنے گریبان چاک کریں گے اپنے آپ کو پیٹیں گے صدمے کی حجت لے کر تو ان سے کس قدر ناراضگی ہوگی حالانکہ عورتیں تو معذور ہیں بیچاری کمزور ہیں اور مرد تو قوی اور طاقتور ہے اس کو رونا کم آتا ہے لیکن اگر مرد بھی یہ کام کریں گے اور مرثیہ خوانی کریں گے روئے دھوئیں گے گریبان وہاں چاک کریں گے تو وہ کس قدر ناراضگی کے مستحق ہوں گے جبکہ خاتون اس قدر ناراضگی کے مستحق ہے رسول اللہ کی حدیث ہے نوحہ خان عورت مرثیہ خوانی کرنے والی عورت اگر مرنے سے قبل توبہ نہ کر سکے تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھائی جائے گی کہ اللہ رب العزت اس کے بدن پر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ڈال دے گا انتہائی گرم اور اس کے جسم کو خارج ادا کر دے گا پھوڑوں سے بھر دے گا اب جسم خارج ادا ہو اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہو اور اوپر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہو تو کتنی تکلیف ہوگی کس قدر یہ شدت اور ہولناک عذاب کی شکل ہے یہ خاتون کے لیے ہے حالانکہ خاتونیں کمزور ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں یہی کردار ایک مرد کا ہوگا تو کس قدر وہ اللہ کے عذاب اور اس کی وعید کا مستحق ہوگا تو یہ تو شہادت کا تمغہ ہے جنہوں نے سینے سے سجایا ان کے لیے خیر ہی خیر سعادت ہی شہادت اور ہم ان واقعات کو حجت بنا کر ان سے عدابت مول لیں ہرگز نہیں یہ مقام سراسر دین کے خلاف ہے اور شرعی مزاج کے خلاف ہے کتاب و سنت کے خلاف ہے صحابہ کرام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 کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں کبھی ان کی بیٹی ان کے ہاں اور اللہ باقا فرمان ہے بس طیب انیبات عمدہ مرد نیک اور پاقیدہ مرد پقیدہ عورتوں کے لیے ہیں تو یہ تو طیبات اور طیب کا سلسلہ ہے صدیوں تک منعقد کا یہ تعلق جاری رہا اور قائم رہا کتنے بچے جو عہد البید کے ہاں پیدا ہوئے کسی کا نام ابو بکر رکھا کسی کا نام عمر رکھا کسی کا نام عثمان رکھا کسی کا نام طلحہ رکھا پیدا تاریخ کا ایک حصہ ہے میں صدیوں محبت اور مناقحت کے رشتے میں منسلک رہے اور ہم ان سے عداوت کا اظہار کریں بےحمد ہم اہل السنہ اہل الحدیث ہمارا یہ موقف ہے کہ جس طرح نبی السلام سے محبت کرنا فرد ہے اسی طرح پیغمبر السلام کے سارے صحابہ سے محبت کرنا بھی فرض ہے اسی طرح علیہ السلام کے سارے آہل بیت سے بھی محبت کرنا فرض ہے یہ اہل سننا کا منہج ایک اعتدال ہے جو عوروں کو حاصل نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اعلی بیت سے نفرت کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعلی بیت سے نفرت کرتے ہیں مگر صحابہ سے جو بیت سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نفرت کرتے ہیں بالکل یہودیوں اور عیسائیوں کی منہج کی طرح یہودیوں کا نبی موسا تھا موسیٰ سے محبت کرتے تھے مگر عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے تھے عیسائیوں کے نبی عیسیٰ تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام سے محبت نہیں کرتے تھے مگر ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی محبت کرتے ہیں اور نبی یاسما اکرم الخلائق محمد الرسول اللہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں بالکل اسی طرح اس امت کے بہت سے گروہ ہیں کچھ گروہ اہل بیش سے محبت کرتے ہیں مگر صحابہ سے نہیں اور کچھ گروہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیش سے نہیں ہم عہد الحدیث صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں پر اہل بیش سے بھی محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ صحابہ کے ایمان کی گواہی ان کے جنتی ہونے کی گواہی قرآن نے دی ہے پیغمبر اسلام کے فرمان نے دی ہے ابو بکر کم لگو انفقا مسل احداب لما پالا کا مدد ملا نصیفہ تم لوگ اگر پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجورے خرچ کر دے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 بیت الرضحان میں حصہ لیا اور پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر موت کی بیعت کر لی تھی جن کی تعداد پندرہ سو کے قریب تھی اور قرآن کبھی اہل فدر کو جنتی قرار دے رہا ہے اور پیغمبر اسلام فرما رہے اللہ تعالیٰ اہل فدر پہ متلع ہوا اور کہا کہ اے معلوم معاشرے تم جو چاہو کرتے رہو فعل نے کاغفر تو میں تمہیں معاف کر چکا ہوں اتنا بڑا مقام اتنی بڑی منخبت اس طرح احد الحدیث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 اور سچی عقیدے والے تھے طیبین تھے طاہرین تھے ہمیں ان سے محبت ہے ان کے عقیدے کی بنا پر تعلق بالرسول کی بنا پر اور پینمبل اسلام کا خاندان کا فرد ہونے کی بنا پر زید الرقم کی حدیث صحیح مسلم میں کہ پیغمب علیہ السلام ایک دفعہ ایک چشمہ جس کا نام خم ہے غزیر خم پر کھڑے ہوئے اپنی وفا سے چند دن قبل اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ ان نمانہ بشر میں ایک بشر ہوں ایک انسان ہوں اور صوف یاسینی ملا میرے پاس فرشتہ عن قریب آنے والا ہے کیونکہ میں بھی بشر ہوں جس طرح ہر بشر جو ہے اس دنیا سے کوچ کرتا ہے میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں تو فرشتہ میرے پاس بھی آنے والا ہے. جی. اور میں اس کی پر کہتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا. لہذا آج میں تمہیں دو باتیں کہنے آیا ہوں ان دو باتوں کے پلے سے باندھ لو ایک انار کم سیکلین میں تمہارے بیچ سکلین چھوڑے جا رہا ہوں دو سکل شکل کیا ہوتا ہے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 یہ پیغمبر پیغمبرِسلام کی دو امانتیں انتہائی بوجھل ثقل ثقیل سے بھی ہے اور شکیل بھاری چیز کو بولتے ہیں بذری چیز کو بولتے ہیں فرمایا کہ ان نئی تارکن کی میں تمہارے بیچ ثقل چھوڑے جا رہا ہوں دو بوجھل امانتیں دو بڑی بھاری امانتیں ایک کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا نور ہے اللہ کا علم ہے اسے مضبوطی سے تھام لو اور یہ بات بالکل بین القاعین ہے جہاں کتاب اللہ کا ذکر ہوگا ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر کی سنت کا بھی ذکر ہوگا کیونکہ کتاب اللہ کا مکمل فہم سنت کے بغیر ادھورا ہے لہذا قرآن و حدیث اور ایک حدیث میں قرآن و حدیث دونوں کا ذکر بھی ہے فرمایا کہ ترق تو فیم عمر کتاب اللہ و ہے تو سنت کا ذکر بھی ہے یہاں آپ نے پہلا جو سبر ذکر کیا پہلی بوٹل امانت ذکر کی وہ کتاب اللہ ہے رمایا کہ دوسری چیز میری سنت ہے دوسری چیز فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں وہ آہل وے میرے اہل بیت ہیں پھر آپ نے تین بار فرمائے ازک کی رکن فی اہل بے تھی ازک رکن اللہ فی اہل بے تھی ازک رکن میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ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 بشردے کہ وہ اسلام لے آئے ہوں اسلام قبول کر لیا ہوں اور تیسرا پیغمبر اسلام کی بیویاں یہ بھی عہد البید ہے بنو و حاشم بنو بن عبد المصلف کا عہد البید ہونا یہ قرابت کی اساس پر ہے خون رشتے کی اساس پر اور پیغمبر اسلام کی بیویوں کا عہد البید سے ہونا یہ رشتہ سوجیت کی بنا پر ہے رشتہ قرابت دموی کی بنا پر نہیں ہے خون رشتے کی بنا پر نہیں ہے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 باقی اس میں کسی قسم کا ماتم سینا گوبھی اور غم و ملال کا اظہار کوئی ایسی حرکت جس سے یہ غم ظاہر ہوتا ہو بعض لوگ سوگ میں کالے کپڑے پہن لیتے ہیں کالے کپڑے عام حالات میں پہنے جا سکتے ہیں لیکن سوگ کی نیت سے ناجائز ہیں تو ایسا کوئی اظہار نہ ہو اگر ایسا اظہار کرو گے تشبہ ہوگا روافذ کے ساتھ اور اہل تشیور کے ساتھ اس تشبہ سے بچنا ہے اور کسی قسم کا غم و اندھ اور کوئی ایسا ملال کوئی ایسا رنج ماتم سینا گوبھی کو یا کوئی غم کی کیفیت ہم کو برداری نہیں کرنی کیونکہ یہ غم شہری مقاصد کے خلاف ہے اور کچھ لوگ بعض لوگ بڑے جذباتی ہوتے ہیں بڑے جذباتی ہر معاشرے میں ہر محلے میں ہر مسجد میں دو چار بندے ایسے ہوتے ہیں جن میں نیکی کا غلوب ہوتا ہے تخوا کا ان کو حیضہ ہوتا ہے اور وہ حیضہ بعض صورت میں ٹپکتا رہتا ہے اگر وہ حدیث پڑھیں گے کہ اللہ کے بغد نے شلوار ٹخم سے اونچا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا اونچی چڑھا گے کہ آدھی پننی سے بھی اونچی ہو جائے گی یہ غلوب ہے اور یہ ممنوع ہے آدھی پننی سے نیچے کرنا تو جائز ہے اوپر کرنا جائز نہیں ہے یہ لباس شہرت ہے اور یہ کچھ لوگ دو چار ہر مقام پر ہوتے ہیں جو نکاحوں کو دکھائی دیتے ہیں لباس شہرت پہن کر ان میں غلوب ہوتا ہے ان سے اگر سوال کرو میاں شادی کب ہوئے تو بڑا زیر لگ مسکراتے وہ کہیں گے جو محرم کی دس تاریخ کو تاکہ شیروں کی مخالفت ہو اور ہم اس رنج و غم کی نفی کریں میرے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے اس دن یہ ثانیہ ہوا ہے یہ واقعہ ہوا ہے اللہ کے پیغمبر کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے آپ کیوں اپنے اوپر ایک ایکسٹرا خوشی طریق کرنا چاہتے ہیں ایک اضافی خوشی اپنے اوپر تعریف کرنا چاہتے ہیں اور پھر اگر تم اس دن خوشی مناؤ گے شادیاں کرو گے اور چراغاں کرو گے تو اگر یہ محالفت ہے اہل تشریح کی تو تشبہ ہے خوارج کے ساتھ اس دن خارجی خوش ہوتے ہیں اس دن خارجی چراغاں کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں تشبہ ہوگا ان کے ساتھ تو پھر کسی اضافی غم کی بجائے اور کسی اضافی خوشی کی بجائے اس دن کو رودے کے ساتھ گزارو بالکل معمولات کے مطابق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 الحمد للہ وسلات وسلم رسول اللہ وباک جن ساتھیوں نے یہ درخواستیں بھیجی ہیں دعا کے لیے دعا کرنے کا تارہ پر سب بیماروں کو صحتِ کا عاملہ ادا فرما دے جو ہمارے بھائی بہنیں بیمار ہیں کسی طرح پریشان ہیں خالق کائنات ان کی پریشانیاں کو دور فرما دے ان کو صحت دے دے اور ان کو آفیت دے دے آج کا اعلان ایک ادارے وزیر کے لیے ہے یہ ایک ہمارا معروف جماعت کا ادارہ ہے سندھ میں واقع ہے مٹھی بھی تھر کا علاقہ ہے یہ جو اکثر کہ شالی سالی کا شکار رہتا ہے مگر اس سال اتنی بارشیں ہوں کہ سب کچھ تباہ و برباد ہوں گے یہ ادارہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور اس ادارے کی اثر نو بحالی کی ضرورت ہے افسوس افسوسناک کچھ خبریں آپ کو بتاؤں پانی ادارے کی لائبریری میں داخل ہوا اور تمام کتابیں ختم ہو گئیں جو ایک پانی پینے کا نظام تھا وہاں پر ریت اور مٹی جو ہے وہ داخل ہوئی اور کنویں وغیرہ سارا سسٹم خراب ہو گیا اور یہ لوگ پانی سے محروم ہو گئے مویشی ہلاک ہو گئے اور جن لوگوں کی وہاں کھیتی تھی اور وہ ادارے کے ساتھ تعاون کرتے تھے وہ سب سڑکوں پر آ گئے اب یہ ادارہ منتظر ہے ہمارا میرے دوستو یہ ہماری ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ نے اس سیلاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو آزمایا اس سیلاب سے دوچار کر کے اور کچھ کو آزمایا اس سیلاب سے بچا کر جو دوچار ہوئے ان کا سب کچھ ختم ہو گیا ان کا صبر ایک آزمائش ہے جو بچ گئے ان کی آزمائش یہ جی ہے کہ یہ کس قدر اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے اثر و بحالی میں حصہ لیتے ہیں بڑی ضرورتیں ہیں سر دس اس ادارے کا اعلان ہے ساتھی تھر سے آئے ہوئے ہیں باہر موجود ہوں گے آپ بھرپور تعاون کریں اور ایک مسئل کی اہمیت کا اظہار کریں اور پھر جو ایک آزمائش ہم پر قائم ہے اس میں سرخرو ہونے کی کوشش کریں مجھے امید ہے کہ آپ تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں اللہ پاک اخلاص اطاف فرما دیں اللہ اس ادارے کو دوبارہ آباد کر دے وہ ادارہ جو تھر کے علاقے کی ضرورت تھا بیشتر وہاں کے خطاب اسی ادارے سے جاتے تھے اور درس و تدریس کا امامت اور خزابت کا کام کر رہے تھے یہ تعاون ایک صدقہ جاری ہوگا اللہ پاک سب کو توفیق اطابے ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفوسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وشهود الله لا اله الا الله وحده لا شريك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 وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو وخضعنا ربنا ولا تحمل علينا قصرا كما حملته وعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ضعف عنا باغفر لنا برحمنا أنت مولانا فانشرنا للخوم الكافرين اللهم انسى. اللهم انصرنا نصر الدين محمد صلى الله عليه وسلم بجدنا من اعرب عن دين محمد صلى الله عليه وسلم فراجعنا منهم. من منهم ربنا تقبل منا ان كنت سميع عليم وتوب علينا انك انت, انت الرحيم برحمتك يا الراحمين صلى الله على النبي